امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نجر البلاغا کے خطبہ نمبر 117 میں ارشاد فرماتے ہیں نہجر بلاغا کے خطبہ نمبر 117 میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جنہیں وہ جہاد پر آمادہ کرنا چاہتے تھے آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں ہدایت کی توفیق نہ ہو اور نہ رہ راہ دیکھنا نصیب ہو کیا ایسے حالت میں میں ہی نکلوں اس وقت تو تمہارے جمع مردوں اور طاقتوروں میں سے جس شخص کو میں پسند کروں اسے جانا چاہیے میرے لیے مناسب نہیں کہ میں لشکر شہر پیت المال زمین کے خراج کی فرہمی مسلمانوں کے مقدمات کا تصویہ اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق کی دیکھ بھال چھوڑ دوں اور لشکر لیے ہوئے دوسرے لشکر کے پیچھے نکل کھڑا ہوں اور جس طرح خالی ترکش میں بے پیکاں کا تیر ہلتا جلتا ہے جمبش کھاتا رہوں. میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں کہ جس پر وہ گھومتی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کا نیچے والا پتھر بھی بے ٹھکانا ہو جائے گا خدا کی قسم یہ بہت برا مشورہ ہے حضرت علی علیہ السلام شاط فرماتے ہیں اگر دشمن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی امید نہ ہو جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو سوار ہونے کے لیے قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا اور جب تک جنوبی اور شمالی ہوائیں چلتی رہتی تمہیں کبھی طلب نہ کرتا تمہارے شمار میں زیادہ ہونے سے کیا فائدہ جبکہ تم یک دل نہیں ہو پاتے میں نے تمہیں صحیح راستے پر لگایا ہے کہ جس میں ایسا ہی شخص تباہ ہو برباد ہوگا جو خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیے بیٹھا ہو اور جو اس راہ پر جمع رہے گا وہ جنت کی طرف اور جو پھسل جائے گا وہ دو سخت کی جانب بڑھے گا